یہاں تک انما کام البصیر تخت جو ہے یہ ان کے ساتھ کلام ہوتا رہا وہ میں انشاءاللہ شاء کے ساتھ حل کروں گا جیسے آٹھ نو ہیں ترغیب ترغیب ہے ان کے لیے کیونکہ وہ مولوی لوگ تھے نا تو وہ اگر مان جاتے تو ان کے مرید اور شاگرد بھی, بھی مان جاتے ہیں اب وہ ختم ہو رہی ہے بات ان کے ساتھ جو یہودیوں نے سارا کے ساتھ بات کی یہودوں کے ساتھ وہ ختم ہو رہی ہے آخر میں پانچ شکوے آ رہے ہیں کتنے شپوے ہیں سے لکائے شکوا اول برائے اہل کتاب بحث کے خاتمے پر پانچ چھپوے ہیں پہلا شکوا یہودوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ نبی کامیاب نہ ہوئے ہر طرح ناکام ہو گئے آخر میں انہوں نے اور اور حربہ کھیلا یہ مشہور کر دیا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں وہی وہ جائے گا جو یہودی ہے اور کوئی نہیں جائے گا نسارہ نے یہ مشہور کر دیا کہ جنت میں وہی وہ جائے گا جو نسرانی ہے اور کوئی نہیں جائے گا مقصد اس کا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مسلمان جنت کے شہزائی ہیں یہ سن کر ممکن ہے ہماری طرف آ جائیں کہ جنت تو وہاں ملتی ہے اس لیے انہوں نے یہ بات مشہور کی اللہ پاک ان کا یہ شکوا کر رہے ہیں رحیم بقال جنت علام کو یہ کہتے ہیں ہر گد میں داخل ہوگا جنت کو مگر وہ انسان جو ہو ہودی یا نفسانی جو یہودی ہوسانی اوپر لکھا ہوا ہے وجہ کی چاہے تاکہ مسلمان لکھا ہے تاکہ مسلمان جو جنت کے شہدائی ہیں اس حربا سے پھنس جائیں کہ وہ اس ہربا سے تاکہ وہ ہمارے سردے میں آ کر پھنس جائے کا امانی جو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما رہے کا گا رد اول تلکا کے نیچے یعنی دعوی بلا دلیل ہے یہ دعویٰ تمہارا سے جو یہودی نصرانی ہوگا وہ جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے یہ ہے ڈھکوسلے ان کے مانی یہ ان کے ڈھکوسلے اپنی طرف سے نکالے ہوئے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بس ان کی اپنی امیدیں اور خواہشیں اور خیالات ہیں یہ ہے ڈھکوسلے ان کے قل ہاتھوں برہانہ مطالبہ دلیل اللہ فرماتے ہیں تم لے آؤ آ... فرما دو حسرت لے آؤ تم دلیل اپنی اگر ہو تو میں دعوے میں سچے بلا من اسلامہ رد دو مالا ترقی یہ دوسرا رد ہے پہلا رد تھا کہ تمہاری بات بلا دلیل ہے اگر دلیل ہے تو لے آؤ اب ترقی کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ دوسرے لوگ بھی جائیں گے بلا کا کرنا ہے تو نہیں اور دوسرے لوگ جائیں گے اور دوسرے لوگ دوسرے جائیں, جائیں گے جنت کے اندر من اسلام آ. قانون نجات دی. دکھا ہے دی. قانون دی. نجات دی. نجات کا قانون کیا ہے وہ انسان جو جھکا دے ہوئے اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو نیچے لکھا ہوگا عقیدہ و عمل میں عقیدہ و عمل میں اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے لیے ذرا حال ہے کہ وہ محسن مخلص ہوئے نا مناسب مخلف ہوگا نہ منافق ہوگے سالہ ہو کمرہ اولا جلد منفیت پہلا اس کو یہ ملے گا پس سے اس کے ثواب ہوگا اس کا اس کے رب کے ہاں ولا خوف و نمبر دوم دفاع مزیرات اور نہیں کوئی خوفناک واقع سے آئے گا اوپر ان کے اوپر لکھا ہوگا قیامت میں اور نہ وہ مغموم ہوں گے لاکھوں اور ان کا میں فرق ارض کرایا ہوں پیچھے وقال یہود شکوہ خانی برائے اہل کتاب اور ضمن حضرت کے لیے تسلی ہے حضرت یہ تو ایسے ہیں مولوی ہونے کے باوجود آپ میں لڑے ہوئے ہیں یہودی کہتے ہیں نصرانی غلط ہیں ہم پر ہیں نصرانی کہتے ہیں کہ ہم پر ہیں اور یہودی غلطی کرائے سمجھا نیچے وقال اطلیہ یہود اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نسارا اوپر کسی چیز کے یعنی سر سے بالکل غلط ہیں اور کہتے ہیں نسرانی کے نہیں ہیں یہودی اوپر کسی چیز کے بہ مجلون کتاب وہ لون ال کے دو معنی ہیں سمجھ لو مجھ سے اندر دیکھتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ بہ مونن کتاب اللہ فرماتے ہیں دیکھو جی مولوی ہیں کتاب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں لیکن ایک دوسرے کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں مولوی ہیں کتاب پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں دوسرا معنی وہم یت اللہ کتاب کا یہ ہے کہ یہ لوگ جب مناظرہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں کتاب لے آتے ہیں یہودی جب کہتے ہیں کہ نسرانی کچھ نہیں تو وہ تورات لے آتے ہیں نسرانی جب کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں تو وہ انجیل لے آتے ہیں سمجھا سی ہر بندہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کتاب پڑھتا ہے اس لیے وہ سلون اور پر لکھا ہوا ہے مانا ولچا پڑھتے پڑھاتے ہیں یعنی عالم ہیں یعنی عالم ہیں دوسرا مانا ہے یا میں ہر ایک فریق کتاب پیش کرتا ہے جو فریق یہ وہی کتاب پیش کرتا ہے گرہالے کے مک پڑھتے ہیں کتاب گزرے کا جواب لکھا ہوا ہے یہ جواب ہے آگے یعنی یہ جاہلانہ رسم ہے بلا حقیقت جاہلانہ رسم ہے بلا حقیقت یہ جاہلانہ رسم ہے مشرقین عرب بھی یہی کہتے تھے اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں اللہ دین اللہ عالم کون لوگ ہیں لکھا اُرم مشرقی قول جمہور دروازہ بند کر دے وہم مشرق الراب سے قول جمہوری طالا ہے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مشرقین عرب مراد ہے اسی طرح کہا لوگوں نے جو نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں۔ کیا کہا اوپر لکھا ہے یعنی یہود و نصارا دونوں غلطی پر ہیں صرف ہم ہی حق پر ہیں جی. وہ کہتے ہیں یہود اور نصارا دونوں غلطی پر ہیں حق پر صرف ہم ہیں جس طرح یہ ان کے نام کہتے ہیں وہ ان کے نام کہتے ہیں مثل کو مثل ان کی بات ہے مثل ان کی بات ہے مسلح کو لم گیا جب کزالے کا پہلے آ گیا ہے قزال کا کال اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو جاہل ہیں اسی طرح کزال میں تو و تشبی آ گئی پھر مثلا کالم اللہ پاچو ذکر فرما رہے ہیں اس کے دو جواب دیے گئے ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تاکیدم لایا گیا ہے تو لایا گیا ہے تاکید کے لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ نہ اس کا مطلب اور ہے سن لو بات کغال میں کشبی تھی قول کے اندر اس ان کے اندر اور جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے اور ان کے اندر لگتا ہے بلا سند ہونے کے اندر کہ جس طرح ان کی بات بلا سند ہے ان کی بات بھی بلا سند ہے اب دیکھو نیچے مثلا کو لوگ تاکید ہے چلی <تصاری> گا <تصاری> تاکید ہے یا مانا بلا دلیل کیا منع ہے بلا, بلا دلیل ہے ان کی بات ہے مسل ان کی بات یعنی جس ان کی باتیں بلا دلیل ہیں ان کی بھی بلا دلیل ہے فل ہو یا کمو پت اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے یا کمو کے نیچے عملی, عملی یاد عملی ہے, ہے نا ہاں دلائل کا فیصلہ تو ہو چکا ہے بات اب عملی فیصلہ کی ہے پتہ اللہ پاک عملی فیصلہ فرمائیں گے درمیان ان کے جن قیامت کے بیچ مسائل کے جو ہیں بیچ ان اختلاف کرتے ہیں یہ جن جن مسائل میں اختلاف کرتے ہیں ان میں اللہ فاصلہ فرمائیں گے شکوا طالب برائے اہل کتاب یا مشرقین مکہ مشرقین نے نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے روکا تھا اسی طرح نے یہود کو بیت اللہ اپنے بیت المقدس سے روک دیا تھا تو اس, اس, اس, اس کا شکوہ ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جس انسان نے اللہ کی یاد پہ توحیدی یاد پہ لوگوں کو منع کر دیا مساجد ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے لیکن جس آدمی نے کسی آدمی کو مسجد میں آنے سے روک دیا مسجد میں آ کر اللہ کی توحیدی یاد کرنے سے روک دیا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے یعنی کوئی نہیں ہے بمن ادلمو اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے جو جس نے روک دیا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی مساجد سے اس نے روک دیا ومن ادلم کا اختتام جو ہے یہ نفی کے معنی کے اندر ہے جسمانی کے اندر کیا منانفی ہے اچھا نفی کے لیے ہے منع کرو اور کون بڑا غالب ہے اس جو روک دیتا ہے اللہ کی مساجد سے مساجد اللہ مبدل من نے وہی میں پڑھتا ہوں پہلے ترجمہ کر لو مساجد اللہ مب دل قرب بدل استعمال ہے یعنی اس بات سے کہ ذکر کیا جائے بیچ المساجد کے نام پاک اس کے نام کو یاد کرنے سے وہ منع کر دیتا ہے مساجد اللہ سے مراد کون سی مسجد ہے بعض سے نے ایسے مراد مسجد حرام لی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کو مشرقین نے روک لیا تھا لیکن موقعین فرماتے ہیں کہ عام ہے مساجد اللہ کے اندر کوئی خاص مسجد مراد نہیں ہے جو مسجد بھی ہو اور جو منع کرنے والا بھی ہو سب اس کے اندر داخل ہے اب وہ عبارت تمہارے پاس لکھیے اوپر وزار الحموم وضاحر الت الحمو ظاہر آیت سے عموم معلوم ہوتا ہے فی کلے مان عن و فی کل مسجد نہیں لکھا ہوا فی کلے مان عن و فی کل مسجد ہر منع کرنے والا اور ہر مسجد مراد ہے وخصوص لا یمنا ہو خصوص لائے لائے سبب ہے سبب اگرچہ اس واقعہ کا ایک واقعہ بنایا یعنی مسجد حرام سے نبی علیہ السلام کو روکنا لیکن خصوصی سبب کی وجہ سے آیت خاص نہیں ہوگی آیت کے اندر عموم رہے گا ہر مسجد اور ہر ماں یہاں داخل ہے اور المانی کا حوالہ ہے اور مانا اس انسان سے جو منع کرتا ہے اللہ کی امت ساجد سے یعنی اس بات سے کہ ذکر کیا جائے بھی مساجد کے نام پاس تھا اللہ کا نام ذکر کرنا جو ہے یہ اس سے منع کرتا ہے لیکن یاد کر لو یہاں ذکر سے مراد توحیدی ذکر ہے کون سا ذکر ہے مطلب اللہ پاک کو یاد کرنا یا اس کی تعریف کرنا اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا نا اصل تو اسی بات کے اندر ہے بساف ہی خراب اور کوشش کرتا ہے ان کے ویران کرنے کے اندر یہی تو ویران کرنا ہے کہ ان کے اہل کو روک لیا یہ لوگ نہیں تھا جید واقع ان کے یہ جیسے داخل ہوتے ان مساجد کو اللہ خائے مگر ڈرنے والے ان کو تو چاہیے تھا کہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ خوف کھاتے ہوئے اللہ کے مساجد میں داخل ہوتے بجائے اس کے الٹا انہوں نے دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا اللہ خائفین پر یعنی احترام و ادب سے جی لکھا ہوا ہے جی جائے جی روکنا چیز جی جائے جی دوسروں کو روکنا کے جی جائے مگر جلنے والے لہم فی الدنیا سمرا دنیاویہ نمبر اول سمرا دنیاویہ واقع ان لوگوں کے بیچ دنیا کے بھی رسوائی ہوگی ان کو دنیا کے اندر میں رسوا کروں گا کس طرح اوپر لکھا ہے قید و ذمیت لکھا ہوا ہے قید و ذیت کہ ان کو قید کرا کے میرے پیغمبر پیمبر سر ان کو قید کر کے لے آئیں گے اور ان کو ذمی بنا کر رکھیں گے جب قید ہوں گے ذمی بنیں گے جب بھی اللہ پاک مسلمانوں کو ترقی دیں گے یہ ان کو قید کریں گے ذمی بنائیں گے سمرا اخرویہ اور واقعی ان کے آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا بہت بڑا مشرق <تصفيق> یہ جی فمن ازلم کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے فمن ازلمو میری طرف تو دیکھو میں سمجھا دوں اللہ فرماتے ہیں وہاں شکوا تھا روکنے والوں کا اب فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو روک دیا گیا مومنین کو کہ بابا تمہیں اگر یہ مساجد میں نہیں آنے دیتے تو کوئی فکر نہیں تم جہاں بھی چاہو کھڑے ہو جایا کرو قبلے کی طرف منہ کر کے میں تمہاری بات سن لوں گا ضروری نہیں مسجد میں آنا مسجد سے انہوں نے تمہیں روک دیا ہے تو جہاں بھی تمہیں جگہ ملے تم وہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر لیا کرو میری ذات پاک سمجھے جو کرو مانا وللہ المشرق والمغرب ابول مغربہ اور واقعی اللہ پاک کے ہے مشرق اور مغرب یہ چلیے جی ہے مومنین کے لیے سمن ازلم متعلق کس کیا ہے سمن اضلاع کے م... وللہ اللہ والمغرب اور اللہ پاک کے لیے مشرق اور مغرب فائے نماز خیال کرو مانے کا یہ مانا سمجھنا ہے تم نے ورنہ ظہری طور پر مانا جو ہے وہ درست نہیں بنتا ظاہری طور پر مانا ہے جس طرف منہ کر لو اہ نواز و مانا حالانکہ <تصفح> یہ مراد نہیں ہے بالکل خیال کرو اب اہ نماز پس جہاں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کرو جہاں کھڑے ہو کر جہاں بھی کھڑے ہو وہ اور قبلے کی طرف منہ کرو تو وہاں پر ہے ذات پاک اللہ پاپی لکھو نا لکھی ہوئی ہے عبارت تمہارے پاس لکھی ہو وہ پڑھنی ہے ہے نہیں ہے کوئی لکھی تھی ہاں یہ عبارت لکھ لیا تھی سفی اے مکان سے یہ عبارت ہاشی پر لکھ لو سمجھا سفی اے مکان فالت پس جہاں بھی کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کرو تم جی تو وہاں پر ذات پاک اللہ پاک کی وہاں اللہ کی ذات ہے تو سنجھو اچھا ان اللہ بے شک اللہ پاک ان بڑے خراب ہیں عالیم ان جاننے والے ہیں عالیم ان پر عبارت ہے جی باوجود محیط ہونے کے عالیم بالمصالح ہے اس لیے تعین فرمائی ہے حالانکہ اللہ پاک محیط ہے سارے جہان کو اجازت دے دیتا کہ جس طرف منہ کر لو میں ہوں وہاں کیوں اجازت نہیں دی کیوں ایک طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے تو اس کے اندر مسالے چاہیں اس کے اندر مسالے کرو مانا بے شک اللہ فراق ہے محیط ہے ساری دنیا کو من جاننے والا ہے بس رابطہ دیکھو پیچھے پڑ رہے ہو یہود اظہر علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے یہ خدا کے بیٹے ہیں نسارہ کہتے تھے عیسا علیہ السلام کے متعلق مسئلہ یہ ہے ایک ہے بیٹا جننا اور ایک ہے بیٹا بنانا ایک ہے بیٹا جننا اور ایک ہے بیٹا ایک تو ہے کہ بیٹا پیدا ہو گئی انسان کے لیے دوسرا سے انسان کے لیے بیٹا پیدا نہیں ہوتا اس کی بیوی سے دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے اور جیسا پالتو ہوتے ہیں پالتے ہیں اور ان کو بیٹا بناتے ہیں لوگ آج کل ہے رواج مشرقین کا نظریہ تھا بیٹا جننے کا وہ کہتے تھے کہ جنوں کے سردار جنوں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں اور فرشتی اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لیے پیچھے گزر آیا اللہ نے فرمایا تھا جالو لہو میں نے ہی جز جز بنائی پہ ہو اور قل کل پلا کو جزیت کا نظریہ تھا ان کا کس کا نظریہ تھا اور بعد مشرقین کا نظریہ جو تھا جزیت کا نہیں تھا وہ اتخاذ کا تھا کس کا تھا تبنی کا تھا کہ اللہ تعال نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے سمجھے جو یہاں بھی اتخاذ اللہ کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنا اظہر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے چکر لیا ہے سمجھ لو بات کو مولانا بحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں ان کا یہ نظریہ ختم نہیں تھا کہ حقیقی بیٹے ہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح بیٹا پیارا ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ کی جائیداد کا ان چیزوں کا مالک ہوتا ہے اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے معنی اللہ کے وہ محبوب ہیں جس طرح چاہتے ہیں اللہ کی مملکت میں کرتے ہیں تو مولانا رحم اللہ کا یہی نظریہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ادھر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں سمجھا کرتے تھے نہ بیٹا وہ کہتے بھی تھے بیٹا کہنے کہتے بھی تھے اگر تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا جس ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ غیر علیہ السلام خدا کی مملک کا مالک ہے سمجھا نفے نقصان جس طرح کہ مخلوق کے نفے نقصان کرتا رہا اللہ اس کو کچھ نہیں کہتا اس علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے یعنی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا رہا اللہ پاک اس کو کچھ جس طرح بیٹا اپنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے یہی مراد ہے بات سمجھ ہی ہے مولانا رحم اللہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی مراد وہ نہیں بلکہ یہ ہے چنہ چاہے جہاں دیکھو صاف لفظ ہے اتحاد اللہ کو چاہے ہاں مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے بعد لوگ سارا جو تھے جو جز کے قائل تھے جو کہتے تھے کہ اللہ پاک کے تین حصے ہیں وہ تو تھے لیکن ابن اللہ کا جو قول کرتے تھے وہ ان کا یہ مرادم تھی کہ حقیقت خدا کے بیٹے ہیں ان کی مقصد یہی تھا کہ جس طرح بیٹا پیارا ہوتا ہے وہ اللہ کے پیارے جو کچھ کرتے رہیں تصرف اللہ پاک نے کچھ نہیں کہتا ہمارے نبے نقصان کے مالک نہیں لوگ اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے اے سیارہ باز مخلوقات ہی والا اے سیارہ باز مخلوقات ہی والا اللہ پاک نے اپنی بعض مخلوق کو بلد بنا لیا کیا بنا لیا بلد بنا لیا اب تو بات واضح ہو گئی نا خیال کرو اب اور کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ تبارک نے سمجھا والا اولاد اولاد کے نیچے لکھا نائب ہے مراد ہے نائب اولاد سے لکھا ہوا لکھ لو یاد کرنے کے لیے بالا سے مراد یہاں نائب ہے نائب مراد ہے اے نائبن سبحان پاک ہے وہ اللہ پاک ہے یہ بات ان کی بالکل غلط ہے اللہ پاک ان چیزوں سے بالکل پاک ہے بلہو بلاوا جواب شکوا ہے لیکن نیچے عنوان دیکھ لو مملو کیا لکھا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں ہو میں تو مالک ہوں ہر چیز کا مجھے کیا ضرورت ہے نائب بنانے کی سمجھا نا تھی بلو ماضی سماواد ہے بلکہ صرف اللہ پاک کے لیے ہیں تمام وہ چیز ہے جو آسمانوں کے اندر ہیں اور زمینوں کے اندر ہیں آسمانوں کی زمینوں کی تمام چیزیں میرے ملک کے اندر ہیں میرے تسرف کے اندر ہیں آگے دیکھو آگے کل الحو خان سونا کل لکھا ہوا ہے محکومت کلے شاہ لکھا ہوا ہے بہلائے مملوکیت کلے شاہی اب ہے ہر شہ میری محکوم ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نائب بنانے کی کل لہو تمام چیزیں واقعی اللہ پاک کے کانے تنا تابے دار چاہے دار ہے اللہ پاک کے تابے دار ہیں اب جب ساری چیزیں آ آ آ اس کے تابے دار ہے تو سوچا ضرورت ہے نائب بنانے کی سنجے بیو کان تم کل کان تم کہ نہیں کئی بار کل ما فیا کام کان جمیا الو ما فیحا کھائے نہ ماں کھانا جمیا جو کچھ بھی ہے تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ پاک کی نس کے اندر ہے اور اسی کے سعبیدار ہے اسی کی محموم ہے سمجھے جو میرے طرف تو دیکھو نائب وہ بناتا ہے جو خود حکومت نہ چلا سکے خود حکومت نہ چلا سکے وہ پھر بناتا ہے نائب جو حکومت کے اندر معاون اور مددگار اللہ فرماتے ہیں تمام چیزیں میری محکوم ہیں میرے تابے دار ہیں مجھے کیا کرتے نائب بنانے کی بات ہو جائیے ایک سوال ہے چھوٹا سا یہاں سوال یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تمام چیزیں میرے تابے دار ہیں یہ جو کافر مشرق ہے یہ اللہ کے تابے دار ہیں تابے دار ہیں اللہ کے پھر اللہ کیسے فرما رہے تو تمام چیزیں میرے تابے دار ہیں کتنے بندے اکثر انسان تابے دار نہیں ہے اللہ پاک کے اس کا کہانی مان رہے جواب یہ کہ یہاں قنوط سے مراد ہے قنوط فی الموری تکوینیا کیا مراد ہے قنوط فی الموری تکوین تقوینی امور کے اندر اللہ جس کو بیمار کرنا چاہتا ہے کوئی ایسا آدمی ہے کہ خدا اس کو بیمار کرنا چاہے اور وہ کہے میں بیمار نہیں ہوتا ہے اللہ جس کو بیمار کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے بیمار کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ جس کو مارنا چاہے کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں اللہ جد کو پیدا کرنا چاہے کوئی انکار کر سکتا ہے اللہ جد کو تندرستی دینے کوئی انکار کر سکتا ہے یہ امور تقوین یا مراد ہیں امور تکمین میں جس طرح چاہتا ہوں اسی طرح چلاتا ہوں وہ تو ہے امور تشریحیہ وہ تو آج کبھی امتحان ہے جو کرے گا امتحان میں پاس ہے جو نہیں کرے گا امتحان میں پیس ہے سمجھا وہ <تصفح> ہے امور امتحانیہ اس کے ساتھ اس کا کوئی دخل نہیں ہے اکثر ہے وہ حکومت حکومت اللہ پاس کی امور تقوینیہ میں ہے امور تشریح میں حکومت نہیں ہے امور تشریح میں امتحان ہے حکومت نہیں ہے وہ خیال کرو کل الو کہ سارے کے سارے واقع اس کے تابع دار ہیں تمام مخلوق اس کی تابع دار ہے سماوات نمبر تین موجدیت عالم چل گا ہے تمام جہان کا میں موجد ہوں چاہوں جب موجد میں ہوں تو حکومت بھی میری ہے بدیوا گئی اور کیا لکھا ہوا ہے ہاں من اکثر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا بلا مثال پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا جی کسی چیز کی مثال پہلے موجود ہوگی نا تو اس کو بنانا ہے آسان اللہ ہیں آسمانوں اور زمینوں کی کوئی مثال بھی نہیں تھی میں نے اکثر نو ان کو پیدا کیا ہے اکثر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا کامرن کمال ایجاد ہے یا کیفیت ایجاد ہے کیفیت ایجاد چاہے اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا پس پسلا فرماتا ہے اس کو ہو جا پس وہ ہو جاتا جا ہے کون کا کلمہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی کنارا ہے پورا یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پس کہتا ہے اس کو ہو جا پس وہ ہو جاتا جا ہے وقال لگین لایا مونا شکوا خامس برائے مشرقین مکہ طریقہ ہے نسارا بھی مراد ہے میری طرف دیکھو مشرقین نے بھی یہ سوال کیا تھا یس رسول اللہ اور یہود و نصارہ نے بھی سوال کیا تھا یس الحلو کا سمجھے تو یہود نے نصارہ نے مشرقین نے سب نے یہ سوال کیا تھا یہ مشترکہ ہے کرو مانا وکال اللہ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو لاء المون نہیں جانتے لا کو دیکھ کر مفسرین بعد نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے مشرقین عرب چونکہ وہ امیدین اور ان پڑھ ہیں اس لیے وہ کیا کہا گیا لا عالم لیکن دوسرے مفسر فرماتے ہیں کہ یہود نصارہ بھی داخل ہیں وہ تھے مولوی لیکن اپنے علم پر چونکہ عمل نہیں کرتے تھے تو وہ بمندل کے ہیں کس کے بمندلے ہیں جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ کیا ہے لا عالم ہے نا شبو او بولو صحیح سبق تو اب شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ شاء اللہ اپنے اختتام پر ختم ہوگا ہاں پہلے ختم نہیں ہو سکتا تمہارے چپ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جی پڑھتا علیہ آیا لولا بہر اللہ پر پرچہ لکھا ہے شبح یہ پہلا شبح ہے کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ کا اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بولتا براہ راست ہمارے ساتھ کلام کرے ایک دوسرا شبح اوتا آیا شبو سانی یا آئے ہمارے پاس آیا تم کوئی نشانی میں آج سمجھا رہا ہوں یہ جی لازم شاید میں نے بتا سکوں توجہ کے ساتھ سن لو بار بار آئے گا مشرقین عرب کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو ہمارے پاس کوئی مجھا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کوئی مجھا کیوں نہیں آتا حالانکہ یہ سوال ان کا ظہری طور پر غلط ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر سینکڑوں معجداد ظاہر ہو چکے تھے اور وہ دیکھ چکے تھے ایسا ہے نہیں ہے سینکڑوں آیات اور موجدات ظاہر ہو چکے تھے اور وہ ان کا مشاہدہ بھی کر چکے تھے پھر کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موجودہ کیوں نہیں آتا یہ مطالبہ کہ معجدہ دکھائے یہ تو وہ کرے جس نے پہلے کوئی معجدہ نہ دیکھا ہو جب سینکڑوں معجداد دیکھ چکے تھے پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں اس لیے یاد کر لو یہ بات جہاں بھی یہ لفظ آئے اس کا یہ معنی پتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس موجر کیوں نہیں آتا موجودہ چند مخصوص موجزہ تو تھے جن کا وہ مطالبہ کرتے تھے اور سنتے بھی مطلق مطلب کا مطالبہ نہیں تھا چند مخصوص چیزوں کا وہ مطالبہ کرتے تھے تو یہ موجہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا جہاں بھی آیا کا لفظ آئے گا میں یہی معنی کروں گا کرو کروتا تیانا تم جا آئے ہمارے پاس فرمائشی معجا فلاں ہاں وہ فرمائشی معجے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جس کی فرمائش کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھا رہا اور موجاد تو تھے وہ تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے ہم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہی وہ ہمیں دکھایا جائے بات سمجھے خیال کرو مانے کا او تا آیت تاطینہ آیت آئے ہمارے پاس فلاں فرمائشی معدا فلاں فرمائشی معدہ جو ہم کہتے ہیں کگال کا جواب شبو جواب شبو آئے اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے مثر ان کی بات ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ بھی اپنے سے اسی قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے کگال کا یعنی یہ جاہرانہ رسم ہے یعنی یہ جی, سمجھا اور اگر لا یا سے مراد صرف عرب لیا جائے نا صرف تو پھر من قبلہم سے مراد جو ہے جو ہو جائے سارا کون مراد ہوں گے یہ دونوں سارا مراد ہوں گے سمجھا سی مانا کرو آپ کہا اسی طرح کہا لوگوں نے جن سے پہلے گزرے مثلاً تشا بات کو لو خیال کرو سبا بابا منشا موافقت قولی سبا و منشا موافقت قولی قول میں موافقت ہے, ہاں؟ کہ ہوا ہے؟ قول میں موافقت کیوں ہے اکثر وجہ یہ ہے کہ دلیں مشادے ہیں کیا ہے دلیں دشابات مل جل گئے ہیں دلیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہو گئی ہیں دلیں ان کی کس بات میں کج فہمی میں نہیں لکھا ہوا مشاد جو ہے کس بات کے اندر قہمی کے اندر تیر فہم ہے ان کی فہم ماقوس ہے ان کی بھی فہم ماقوش ان کی بھی فام محکوش ہے قامی ہے ان کے اندر قد بھیا جواب شبو سانی جواب میری طرف دیکھو میں تھے پہلا شبو جو تھا خدا خود ہمارے ساتھ کلام کرے وہ تو نہایت بے حدا اور لاب تھا اس وجہ سے اس کا جواب ہی نہیں دیا گیا سمجھے بھی ہو نہیں سمجھا تم نے مطلب دیکھو بےودا بات جو اگلا آدمی کرے اس کا جواب دینا چاہیے یا چک کرنا بہتر ہے اس کا جواب ہے اب دیکھو لول بھیا بھائی کا جواب شبو سانی اوپر عبارت لکھی ہے پہلا شبو چونکہ لاغو تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا لکھا ہوا ہے کل لکھا ہاں یہ لکھنا ہے جی آشیے پر لکھ بس کافی ہے کرو مناسب آیا تھے یہ جواب ہے شبو <coughs> سانی کیا لکھا ہے یہ جواب ہے شبھانی کا میری طرف دیکھو سمجھا دوں میں جواب کیا ہے اللہ فرماتے تم ایک موجہ مانگتے ہو میں تو کئی موجود تمہیں پہلے دکھا چکا ہوں کئی موجے پہلے اگر تم ماننا چاہو تو وہ موجے بھی کافی ہیں جدید معجے کی ضرورت ہے. نہیں ہے تم ہو ضدی ماننے کا خیال نہیں خام خام موجاد کا مطالبہ کرتے رہتے ہو بات بنی کرو مانا ادب جنرل آیات تحقیق واضح کر چکے ہیں ہم کئی موجود الیات کا مانا کئی موجود قومی مستفیدین مگر نافع اس قوم کو ہوں گے جو یقین رکھتے ہیں جن کو یقین ہے ان کو فائدہ ہوگا نیچے اور معترضین دین زدی ہونے کے نفا نہیں لے سکتے اور محتار دین بابہ ہونے کے نفع نہیں لے سکتے بس انہا ارسلنا قبل انہیں تسلی <تصفح> <تلی بھائے؟ تصفح> تسلی ہے حضرت کے ان کے اعتراضات اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے مغموم ہوتے اللہ صاحب نے حضرت کو تسلی دی ہے نکلتا ہے کیونکہ آپ کو ان کے حد ایمان اور واحد باتوں کا افسوس ہوتا تھا اللہ فرماتے ہیں حضرت میں نے آپ کو بشیر ندیر بنا کر بھیجا ہے آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا فلانے کی ایمان کیوں نہ لایا فلانا ایمان سُنا لایا ایمان سُن لایا میں آپ سے سوال نہیں کروں گا آپ اکثر نہ پڑوار فلاتا بے شک ہم نے بھیجایا آپ کو ساتھ ہاتھوں سے بشیرن فری کا اولا خوشخبری دینے والا فری ثانیہ اور جگانے والا اور نہیں پوچھے جاؤ گے آپ اصحاب سادل جہنم والوں کے بارے میں جہنم والوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا نوولا تو لہذا آپ کسی کے ماننے نہ ماننے کی فکر نہ کر لہٰذا کسی کے ماننے نہ ماننے کی فکر نہ کار. ولن کر بلنتر گاہ یہ زر ہے حضرت آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ یہ مان جائیں مان جائیں نہیں مانیں گے یہ اس وقت مانیں گے جب آپ کے مریض بنے گے جب آپ ان کے مذہب پر چلو آپ ان کے مذہب پر چل نہیں سکتے لہذا یہ آپ کا اتباع کر نہیں سکتے کرو مانب اور ہر گدنی راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ کہ پورے طور پر اتباع کرے تو ان کے مذہب کا حضرت فرما دو ان حد اللہ ہے بے شک راہ اللہ باپ کا بتلایا ہوا راہ اللہ کا ول ہودا وہی ہے حقیقی ہدایت وہی ہے حقیقی ہدایت والا کا یہ زجر برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سبق بڑا مشکل ہے دیر ہو رہی ہے, دجر لکھا ہے نبی ہے پیغمبر کیا بعد اللہ تاک سے اللہ حضرت آپ ہو پیغمبر پیغمبر ہمیشہ مطبوع اور مختار ہوتا ہے تابع اور مقتدی کبھی نہیں ہوتا آپ مختار اور اپنا امام ہو کر نبی ہو کر مطبوع ہو کر اگر آپ نے ان کا اتباح کیا اور اتباع بھی ان کی خواہشات کا کوئی دین نہیں بگڑی ہوئی خواہشات ہے اور خواہشات کا اتباع بھی آپ کے پاس وہی آنے کے بعد تو جیسا ظالم کو خیال کرو حضرت کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کرو بس یہ بگڑے ہوئے ہیں ان کا فکر نہ کرو آپ کرو مانا والے اور البتہ اگر اتباع کی تم میں استباد نمبر ون لکھا ہے آپ نے اتباع کی, کی کہ نبوت متبوا ہوتی ہے نا دیا نبوت متبوا ہوتی ہے ناسا دیا احوا نمبر دو میں اطباد ان کے غلط خیالات کی اتباع کریں آپ اور وہ بھی ان کے غلط کے حالات کی مچل کا بابجہ تحریف و منسوخیت بابجہ تحریف و منسوخیت کے بعد اللہ بیجا کا مینل علم اس کے بعد نمبر سوم اور وہ بھی بعد جو آ گیا آپ کے بعد من العلم میں مینل علم کا نچل کا قطعی ثابت بل قطعی ثابت سابق مالا کا سمرہ اتباع تو نہیں ہوگا باقت تیرے اللہ سمیم ولی کوئی منہ ولی سنجھا دوست ولا نصیرن اور نہ کوئی مددگار ہوگا کوئی دوست نہیں ہوگا جو مصیبت کو آنے نہ دے کوئی انداز کرنے والا نہیں ہوگا کہ آئیوی کو چال دے اللہ دین آسین آہم القتابہ دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے سمجھے جو اچھا میرے دیکھو مانا کر لو کہ میں سنجھا ہوں اللہ دین آتے ناہم الکتابہ وہ لوگ جو دی ہے ہم نے ان کو کتاب کتاب سے نجل کہت تورات و انجیر یتلونہو حق کا تلاواتی ہی بشرتے کے لکھا ہے یہ لکھا رہے میں مان مانا غلط ہے میں سمجھاتا ہوں بشرتے سے پڑھتے ہوں وہ لوگ اس کو حق پڑھنا ہوتا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس حق پر یہ لوگ جو ہے بشرتے سے پڑھتے ہوں یہ حق کو مانتے ہیں یہ ان کا اس پر ایمان ہے دیکھو یتلون کو ہم نے بنایا ہے حال مقدرہ کیا بنایا ہے بشرتے سے پڑھتے ہوں اس کتاب کو حق پڑھنا یہ کیوں کیا ہے یہ ایک بڑے سوال کا جواب ہے کیا ہے سوال کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ پڑھتے ہیں اس کو حق پڑھنا اس کا یہ لوگ حق کو مانتے ہیں حالانکہ جن لوگوں کو اللہ تعال نے کتاب دی تھی یعنی یہود و نسارا انہوں نے کتاب کو تبدیل کر دیا تھا یا حق پڑھنا پڑتے تھے حضرت کے زمانے کے یہودی جو تھے یا نصارہ جو تھے وہ تورات اور انجیل کو تبدیل کر چکے تھے یا حق پڑھنا پڑتے تھے اچھا نبی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تورات انجیل میں تھا یا نہیں تھا تو اس کو حضرت کی نبوت کو مانتے تھے اللہ فرماتا اللہ کا یوم علی بات بھی اور علاقہ یومن ہو والی بات بھی دونوں باتیں ظاہری طور پر غلط بنتی ہیں چونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ دینا آتے نہ ہو وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو حق پڑھنا پڑھتے ہیں جو حق ہے حقیقت اس کے پڑھنے کا اسی طرح پڑھتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں حالانکہ واقعی دے تو یہ بات بالکل خلاف ہے اس لیے یاد کر لو یہ بات جن لوگوں کو کتاب ملی ہے وہ دو قسم ہے کسی قسم ہے دو, دو تیسے ہیں ایک پیسہ تو وہ تھا جنہوں نے کتاب کی تعریف کی کتاب کو تبدیل کر دیا حق کو بھی انکار کر دیا ایک پیسہ وہ تھا جو تورات کو اسی طرح پڑھتے تھے من کی پوری پوری سیوا کرتے تھے اور چونکہ تورات میں نبی علیہ السلام کا ذکر تھا اس لیے نبی علیہ السلام کو بھی مانتے تھے تو سمجھے کہ وہ ایک تیسرا بہت تھا جنہوں نے تورات کو تبدیل کر دیا انجیل کو تبدیل کر دیا حضرت کو نہیں مانتے تھے قرآن کو بھی نہیں مانتے اس لیے ایک تحفے کو یہاں داخل کرنا ہے اور ایک تحفے کو یہاں سے خارج کرنا ہے کیونکہ سارے اللہ دینا آتے کتاب یہاں مراد نہیں ہیں اس لیے اس کو حال میں بنا دیں تاکہ ایک طاقہ داخل ہو جائے ایک تحفہ دیکھو اب اللہ دین آتے کتاب وہ لوگ جو دی ہے ہم نے ان کو کتاب تورات راتو انجیل بشرتے سے پڑھتے ہوں اس کو حق پڑھنا اس بس شرطے کے اتباع کرتے ہوں اس کتاب کا حق اس کا اتباع کرنے کا جو مکمل دعبے دار ہے تو انجیل کے وہ تو اللہ پاک کے پیغمبر کو مانتے ہیں کیونکہ تو انجیل میں حضرت کی صفات حضرت کی علامات سب کچھ مذکور ہے سنجے کہ ہو فرمانہ کرو خیال کرو وہ لوگ جو دی ہے ہم نے ان کو کتاب یتلون ابو بشر سے پڑھتے ہوں اس کو حق پڑھنا ہوتا بشرط اتباع کرتے ہوں اس کا حق اتباع کرنے کا جو لوگ حق پڑھنا پڑھتے ہیں اللہ کا یہی لوگ جو بے ہی ایمان لاتے ہیں اور کس پر حق پر ان کا ایمان ہے اور وہ انسان جو کفر کرے گا ساتھ ساخت کے پاس یہ لوگ وہ احتبار ہونے والے جو اچھا یتلون ہو حق کا تلاوت ہی عبارت دیکھو نیچے لکھی ہوئی ہے قوت علمیہ کو یہ ہے عبارت قوت علمیہ کو فہم مضامین میں فہمے اور قوت ارادیہ کو آزم اتباع میں سرچ کرنے کا ارادہ کر لیا دیکھا ہوا ہے کرتے ہیں سرچ کرتے مطلب دیکھو انسان کے پاس ایک قوت عملیہ ہے قوت نظریہ اور ارادیہ اور فکریہ ہے ایسا ہے نا تو لکھ رہے ہیں کہ تلاوت اور اتباع سے مراد یہی ہے کہ قوت علمیا کو خرچ کرتے ہیں اپنے علم کو خرچ کر کے طاقت خرچ کر کے اس کے مضامین الیہ کو سمجھتے ہیں مضامین علمیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھنے کے بعد پھر ان،, ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کیا کریں گے اتباع کریں گے اتباح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں قوت ارادیہ کو اتباہ میں قوت علمیا کو فہمیں سامے میں دیکھو اور پھر دیکھو قوت المیا کو سام مضامین میں قوت المیا کو سام مضامین میں اور قوت ارادیہ کو آزم اتباع میں صرف کرتے ہیں سن لے لو کرو مولا <مانا> گومل خواہ جو انکار کرے گا بس یہ لوگ وہی تباہ کار یا بنی اسرائیل ترغیب آ گئی جیسی چونکہ نو ختم ہو رہا ہے ابتدا کا سبق بہت پیچھے ہے وہ اقتدام میں ان شاء اللہ یہ بنی آئے گا یہی عبارت وہاں آئے گی میں وضاحت کے ساتھ سل جاؤں گا انشاءاللہ یا بنی اسرائیل اے بیٹے اسرائیل کے یاد کرو تم میری نعمتوں کو جو احسان کیے میں نے اوپر تمہارے اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں اوپر جہان والوں کے بدتر تخلیف ہے اور ڈرو تم اس دن سے جو نہیں بدلا اللہ تجی نہیں بدلا دے گا کوئی نفس کسی نقصان کسی چیز کا نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نقصان کسی چیز کا اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی فلیا اور نہیں نف دے گی اس کو سفارش اور نہ وہ انداز کیے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا بس میں کرماتما میں نے جب خلاصہ ذکر کیا تھا تو عرض کیا تھا وَلَا هُم تک جو ہے یہ حصہ اولا کا حصہ اولا ہے حصہ اولا کا اس میں توحید کا ذکر تھا دعوت آم جاٮٔے دعوت ختم ہو گیا اب وید ابراہیم سے رسالت کا ذکر شروع ہو رہا جس ذکر ہے لیکن میری طرف دیکھو میں کچھ باتیں عرض کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تین گروہ تھے مذہبی کتنے گروہ تھے مشرفی نے عرب یہود اور نصار کتنی ہو گئے مشرقین عرب یہود اور مصرح. مشرقین عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سمجھتے تھے کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں مسرلہ میں پڑا کے خدرا ہن میں گفتند اپنے آپ کو ہنیف کہلاتے تھے کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سید کی ہیں سنڈے بھائی ہو یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کا کہ حساب کہلاتے تھے اور نصارا بھی اپنے آپ آب کو ابریم علیہ السّلام بیدار کا تابے دار کہ یہ سارے ابریم علیہ السلام کی نسل سے تھے نا مشرقین عرب جو تھے وہ اسمیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور یہ یہودی نسارہ حضرت شاق علیہ السلام کی نسل سے تھے دونوں جو ہے بہت بیٹے ہیں اس لیے ابریم علیہ السلام ایک مشترکہ شخصیت تھی سب حضرت کو تسلیم کیا کرتے تھے اب جب رسالت کا شروع ہوگا تو اللہ تبارک تین باتیں کریں گے چین کتنی باتیں کریں ہی گے فضیلت بانی کعبہ بانی کعبہ کابے کی بنا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کریں گے پھر اس کے بعد خود کابے کی فضیلت بیان کریں گے تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی جو جی دعائیں تھی ان کا تذکرہ کرنا گے کیا کریں گے تین چیزوں کا ذکر آئے گا فضیلت بانی کعبہ ذکر خیر کعبہ اور ادیا بانی کعبہ کعبے کے بانی کی جو دعائیں تھی وہ دعائیں چو دکر کریں گے دعاؤں کے زمین کے اندر حضرت نبی اعظم کی رسالت کو ثابت کریں گے کہ ابراہیم نے علیہ السلام جن کو تم سخت تسلیم کرتے ہو انہوں نے جو دعائیں کی بابا رسولم من ان انتین میں نے ان کی دعا قبول کر کے اپنے اسی پیغمبر کو بھیجا ہے یہ مغمبر میرے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو جب تم ابراہیم علیہ السلام کو سارے مانتے ہو تو ان کی دعا ان کا نتیجے میں جو پیغمبر آیا ہے تم سب ان کو تسلیم کرو اس طرح یہود سارا مشرقی نے عرب تینوں کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کریں کیونکہ ان کے بڑے نے دعا کر کے اللہ پاک سے یہ پیغمبر مانگا ہے بات سمجھ نہیں اب کرو مانگ بسم اللہ, اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم الرحیمات اور جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے سات چند بات منٹ ہے ساتھ چند بات یہ کون سی چند باتیں ہی ہیں مختلف اقوال ہیں مشہور کال ایک یہ بھی ہے کہ وہ دس خسال فطرت جو ہے وہی مراد ہیں دس خصال فطرت داڑھی رکھنا مچھے کٹانا مزمزہ مد کرنا کلی کرنا ناک صاف کرنا سمجھا نا سی وغیرہ وغیرہ سر کے بال رکھوانا ناخن کٹوانا زیر راخ کے بال صاف کرنا یہ چیزیں جو ہیں خسال فطرت یہی مراد لیے باد المال لیکن یہ درست نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی حسی جو اس کا امتحان ہو رہا ہے اور امتحان لینے والا بھی اللہ پاک ہے پھر امتحان کا نتیجہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو یہ معمولی چیزیں عام آدمی بھی کر رہا ہے سمجھا نا اس لیے اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ وہ چار امتحان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معروف مشہور جو امتحان ہیں سمجھے بے ہو کون کون سے پہلا امتحان اللہ کی خاطر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے آب و گیا میدانآبادی کے اندر ریگستان کے اندر چھوڑا ہے وہ بیوی حاضرہ اور حضرت اسمیر علیہ السلام دوسرا امتحان سے اسمیر علیہ السلام کو ذبح کیا ذبے کرنے کا ارادہ کر لیا تیسرا امتحان تیسرا امتحان آگ میں ڈالا جانا ہے اللہ کی خاطر چوتھا امتحان اللہ کی خاطر وطنگ قربان کرنا وطن کو چھوڑنا ہے کتنے امتحان ہو گئے ڈال پہلا امتحان بیوی بچے کو وہاں چھوڑنا اکیلا دوسرا امتحان بچے کو دیوے کرنا تیسرا امتحان آگ میں ڈالا جانا چوتھا امتحان آب. وطن قربان کرنا اللہ کی خاطر گھر کو چھوڑنا یہ چار امتحان ہیں جو بڑے بڑے ہیں کرو مانا جاہر فلندہ سے امام <coughs> بے شک مت کرنے والا ہوں تجھے ہاں جبکہ آزمایا اللہ ابرم علیہ السلام کو فات عمام اللہ نتیجہ امتحان کیا لکھا ہے جائے امتحان بس مکمل کر دیا حضرت نے ان کو حضرت نے وہ باتیں بالکل مکمل کر دی سمجھے جس طرح اللہ نے امتحان لیا تھا کامیاب ہو گیا وہ امتحان کے اندر قال کالا سے امام امامت بانی ہے کعبہ امامت بانی ہے کعبہ اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے واسطے لوگوں کے مقتدا لوگوں کو میں مقتدہ بنا ہوں. لوگوں کے لیے تجھے میں مختدہ بنا رہا ہوں نبی علیہ السلام حضرت پہلے نبی تھے اللہ فرما رہے میں تمہیں امام بنا رہا ہوں شیعہ کہتے ہیں معلوم ہوا امامت کا درجہ نبو بس سے زیادہ ہے لیکن یہ غلط ہے ان کا جو تصور ہے امامت کا وہ اور ہے جہاں تو یہ مراد ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں تجھے امام بنا رہا ہوں تیرے بعد جتنی پیغمبر آئیں گے وہ تیری شریعت پر چلیں گے جتنی پیغمبر آئیں گے وہ بس امام سے صرف یہ مراد ان کا جو نظریہ ہے امامت کا کہ امام, امام جو ہوتا ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے عالم الغائب ہوتا ہے پوری دنیا تو اس کی نظر ہوتی ہے سارے علوم اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں آزم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام علوم اس کو دے دیے جاتے ہیں جتنے علوم تغمبروں کو دیے جاتے ہیں یہاں وہ تصور مراد ہے. امام کا معنی باقی امام ہے مقتدہ ضرور ہے لیکن تصور اس کا علیحدہ ہے بات ہو آپ کے بعد جتنی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی شریعت پر عمل کریں گے سمجھا یہ مراد ہے چناتے ہوا بھی ایسا نا پھر جتنی پیغمبر آئے وہ شریعت ابریم علیہ السلام کی تھی تھوڑے تھوڑے تغیر کے ساتھ ہر کسی کو ملتی گئی کرو مانا آپ اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام کالا ومن فلقین حصف آجف تلقین حاصف تلقین, تلقین, تلقین, تلقین, تلقین, تلقین کا مانا یہ ہوتا ہے ایک آدمی ایک کلام ذکر کرتا ہے دوسرا آدمی دوسرا کلام ذکر کرتا ہے لیکن یہ کلام اس پر معطوف ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور معطوف ہوتی ہے تلقین کے لحاظ سے مثلاً تو سنو تو صحیح ایک آدمی آتا ہے زیج کے پاس زید کو کہتا ہے میں تجھے کپڑا دوں گا کیا دوں گا اور جوتا کیا کہتا ہے اور جوتا یہ اور ہے نا اور یہ باب آچا ہے یہ زید اس کو تلقین کر رہا ہے کپڑا بھی دینا اور جوتا بھی دینا مارنا نہ دینا یہ زید اس کو کیا کر رہا ہے تلقین کر رہا ہے اور یہ کلام اس پر کیا ہے معصوص ہے اس کو کہتے ہیں ہاتھ تلقین اللہ نے شرما میں تجھے امام بناؤں گا آپ نے عرض کیا اور میری اولاد ہے یعنی میری اولاد سے بھی امام بنا نی اچھے تلقین ہے آپ نے ارد کیا ضروری تھی اور میری اولاد سے کالا اللہ انبیاء لکھا ہوا ہے مانا کہ میں سمجھاتا ہوں اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا یہ وعدہ میرا امامت و نبوت والا وہ لکھا ہے امامت و نبوت والا ابال مینا ظلم کرنے والوں کو بابا میں تیری اولاد کو نبی بناؤں گا لیکن یہ یاد کر لے کہ ظالمین کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا جو گنہگار ہوں گے ان کو میں نبی نہیں بناؤں گا جو گنہگار ہوں گے ان کو میں یہ چیز نہیں دوں گا سنڈے گی ہومت امبیا یہ کیوں لکھا ہے یہ سمجھ آ گئی ہے اللہ نے فرمایا میں تیری اولاد کو بھی نبوت دوں گا لیکن ظالمین کو میں نبوت نہیں دوں گا گنہ گاروں کو یہ چیز نہیں ملے گی بے گناہوں کو یہ چیز ملے گی معلوموں کے نبی کیا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے نہیں ہے کرو مانا کالا اللہ نے فرمایا لا جنال غالمینا نہیں پہنچے گا یہ وعدہ میرا امامت والا ظلم کرنے والوں کو وہ ایک جال بس ایک بات ختم ہو گئی اب گا سدائل سدائل ایم ایم ایم ایم ایم ایم کے لکھا ہوگا بہت دوم کعبہ دوم سزا القابل کعبہ اور جب سے کر دیا ہم نے بیت کو کعبے شریف کو مساوات خصوصیت اول اجتماع کی جگہ واسطے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ واسطے لوگوں کے دور دراز سے جہاں آ کر جمع ہوتے ہیں و امنہ اور امن کی جگہ اور امن کی جگہ رجوع کی جگہ وہاں بار بار آتے ہیں اور امن کی جگہ ہے بتا سے میں مقام ابراہیم مصلح اور بناؤ تم جو حکم بھی دیا برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھا ہوا برکت حاصل کرنے کے لیے بناؤ تم میں مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو جا نماز مقام ابراہیم کو جا نماز بناؤ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت کیا کرتے تھے تعمیر سمجھا کابل شریف کی اب بھی موجود ہے حدیث پاک میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ ہم اگر اس پتھر کو مسلح بنا لیں تو بہتر ہے اللہ پاک میں خریما جی میری تعریف کے اندر اس کے بعد مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے بعد دو رکعت وہاں پڑھی جاتی ہیں یا جا جہاں موقع ملے مت خیزوں میں مقام ابراہیمہ مسلح اور بنا لو تم مقام ابراہیم علیہ السلام کو مسلح واہدنا الا ابراہ خیال کرو اور تاکیدی حکم کیا ہم نے بولو صحیح بولو صحیح آہدنا کا من تاکی بھی حکم کیا ہم نے الہ ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کو نچل کا ہے بناتے وقت نچل کا ہے بناتے وقت ابرحیم علیہ السلام اور پاک رکھو تم میرے گھر کو یہ کہ پاک رکھو تم میرے گھر کو یا جی مانا کرو پاک کرو تم لیکن عبارت لکھی ہے تمہارے پاس عبارت لکھی ہے مما کان یو باد نہیں بارہ سارے کم کرتے چوا کانا ماں, وہ, وہ اسم جو تھے عبادت کیے جاتے تھے علیہ ہاں اسلام کی قوم کے زمانے کے اندر منل اسنام وسان یہ جو عباد وان کے با کا بیان ہے مما کانا جو آباد و دہ زمانا قوم عبادت کیے جاتے تھے اس کابے کے ہاں قوم السلام کے زمانے کے اندر اس نام و اوسان اور حوالہ ہے اب یہ صرف پاک کرو تم میرے گھر کو نیچل کا زہری بات نہیں زہری بات بات, بات نہیں علاشیوں سے خرابیوں سے بلی سے وقت ثواب سے کرنے والوں کے اور اس کام بیٹھنے والے اور رکو کرنے والے سیدھا کرنے والوں کے لیے کالا ابراج اب تک تیسری بات آ گئی علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو گئی ہیں اور جبکہ عرض کیا ابری علیہ السلام نے اے میرے رب کر تو اس مقام کو اس جگہ کو بالا دان شہر آباد شہر آباد آمینن امن والا پہلی دعا ہے بلد دوسری دعا ہے آمینن شہر آباد آمینن امن والا وردہ نمبر تین اور روزیاں دے تو اس کے تہل کو جہاں رہنے والوں کو منت ہمارا مختلف قسم کے پھلوں کی مختلف قسم کے پھلوں کی روزیاں دے من آمانا میں من نے من آمانا جی دروازے کھلوا دو جی دروازے کھول دو بزرگوں دروازے کھول دو نیند آ رہی ہے بزرگ دروازے کھول دو ہاں نیند تو ختم ہو گیا بڑی بات ہے یہ کھول دو گلی کھول دو جلدی کرو گلی دروازے سب کھولو دیکھو بزرگ بیٹھا ہو گیا تو تکلیف کرے کھولو کھولو ہمت کرو آہ. اچھا سی سب کھول دو من آمنا <تصفح> <تصفح> میرے طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا